جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں کہ مہدی کی روایات گڑھ کر مجوسی اور رافظیوں نے یہود کو یقین دلایا ہے کہ جس مشکل کشا کی آمد کا آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں اس کی بشارت آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے کہ وہ آ کر تابوت سکینہ کھولے گا اور اصل تورات کے احکامات کو نافذ کرے گا اب یہ تابوت سکینہ کیا ہے یہودیوں کی کتابوں میں یہ روایات ملتی ہیں کہ موسا علیہ السلام پر نازل شدہ تورات اپنی اصلی صورت میں ایک تابوت ہے جو کئی سرزمین فلسطین کے آس پاس کئی دفن ہے تو وہ جگہ صرف مہدی نام کے آدمی کو معلوم ہے اور وہی قیامت سے قبل آئیں گے اور اس تابوت سگنہ کو کھولیں گے اور اس میں سے اصلی تورات کو باہر نکالیں گے اور اس کے احکامات کو دنیا پر نافذ کریں گے جس سے یہودیت کا بول بالا ہوگا اچھا یہ تو تمام یہودیوں کے اپنے جو ذہن کی اخترا ہیں یہ ساری باتیں یعنی ان کو یہ غرہ ہے کہ جی وہ چونکہ یہود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے پسندیدہ قوم ہے تو کچھ ان لوگوں نے کچھ نافرمانی کی تھی تو جس کے بعد ان کو کچھ سزائیں وغیرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیں لیکن یہ کہ اس تابوت سکینہ میں جو موسا علیہ السلام کے اوپر جو اصلی تورات نازل ہوئی تھی وہ اس میں محفوظ ہے اور یہ یہود کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ مشکل کشا جو ہے وہ قیامت وقوع پذیر ہونے سے قبل آئے گا اور اسے ہی تابوت سکینیہ کا اصل جو مقام ہے یعنی جس جگہ وہ پوشیدہ ہے اس کو معلوم ہے اور وہی وہ آئے گا اس تابوت سکینہ کو کھولے گا اور اصلی طورات برآمد کر کے یہودیوں کے سارے مسائل حل کر دے گا اچھا اب یہود کی اس نفسیاتی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر مجوسی رافیزیوں نے اس مشکل کشا کو مہدی کا نام دے کے روایت گڑھ لیں اچھا اور یہودیوں کو یقین دلایا کہ دیکھیں جی آپ تو یہ کہتے ہی ہیں اور اس کی تصدیق جو ہے وہ مسلمانوں کے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہوں نے بھی اس کی بشارت دی ہے تو اب اس کے لیے یہ کہ اس سارے منصوبے کے لیے جو ہے نا بڑی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے کہ ہم یہ دنیا کو جو ہے وہ یقین دلاتے رہیں کہ جی وہ بس قیامت سے پہلے جو ہے وہ یہودیت کا بول بالا ہو جائے گا تو یہود نے جو ہے وہ اس پروجیکٹ کے لیے بڑی زبردست سرمایہ کاری کی اچھا اور مجوسیوں اور آفیزیوں نے یہودیوں کو یقین دلایا کہ دیکھیں جی مطلب یہ کہ آپ کی تو دنیا بھر میں جو ہے وہ پٹائی ہونے کے امکانات زیادہ ہیں تو اس لیے ہم جو ہے وہ چپکے چپکے سے چونکہ ہم نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے تو اس لیے ہم جو ہے وہ اس سارے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے کے اور ہم جو ہے وہ کا جو پروجیکٹ ہے اس کی ہم تکمیل کریں گے تو یہود نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ جو ہے وہ اس مہم کے میڈیا مینیجرز بن جائیں اور سرمایہ کی آپ پروا نہ کریں ہم مال و دولت کا جو ہے وہ خزانوں کا منہ کھول دیں گے تو آپ جو ہے دنیا بھر میں ایسے لوگ تیار کریں کہ جو ہماری اس معاملے کو کہ ہاں میں ہاں ملاتے رہیں اچھا مجوسی اور آفیضیوں نے اس کام کے لیے حصہ بقدر جصہ کے مزد یہود سے حاصل شدہ سرمایہ کو اس میدی کے پروجیکٹ میں شامل ہونے والے اہل تشیح سلفی دیوبندی بریلوی ندوی جتنے بھی لوگ ہیں جو اس میدی کی جھوٹی روایات کو کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں اور اس کی اس کو پروموٹ کر رہے ہیں ان کے لیے حصہ داری شامل کر دیے اچھا اب جو ہے یہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ انتہائی چلاک اور مکار قسم کے لوگ ہیں اور یہ یہود کے سرمائے کو اب یہ تا قیامت جو ہے وہ استعمال کریں گے اچھا اب بات اصل میں یہ ہے کہ نہ قیامت کوئی ابھی آ رہی ہے اچھا اور نہ کوئی میدی علیہ السلام نامی کسی پرندے کا کوئی جو ہے وہ ظہور ہوگا تو لیکن ان لوگوں نے پلاننگ سب یہ کی ہوئی ہے کہ یہود کے پاس چونکہ سرمایہ بہت ہے اچھا اور وہ نفسیاتی طور پر اس تابوت سکینہ اور جوڈیزم یعنی یہودیت یعنی کی نشات ثانیہ کے لیے بڑے بے تاب اور بےقرار ہیں تو اس لیے انہوں نے ان کی اس نفسیاتی کمزوری کو استعمال کیا تو اب پتہ نہیں کہ قیامت دس ہزار سال کے بعد آئے گی ایک کروڑ سال کے بعد آئے گی دس کروڑ سال کے بعد آئے گی تو یہ سب کے سب مل کر یعنی جن میں جو ہے وہ مجوسی رافضی اور یہ اہل تشیح اور جتنے بھی اہل سنت وال جماعت کا لبادہ اڑے ہوئے یہ دیوبندی بریلوی ندوی اور یہ الٹے سیدھے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کے سب لوگ اس یہود کے سرمائے میں سے اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ وصول کرتے رہیں گے رہے نام اللہ کا